بے شک وہ جو اپنی آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرت اور نسران ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قامت پر اعمان لائے اور اچھے کام کرے توان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم